زبان حضر مولانا شاہ کی محمد افطر صاحب رحمت اللہ علیہ ناز شریف کی شاعر آپ کا ذکر ہے دو جہان آپ کا نرد آپ کا مردہ بھائی چاہیے جیسے ہو پورشید مواد نام جیسے پورشید ہو آدم آپ کا مرتا بھائی دوست گنا پلے آلہ گنا پلے آلہ سر ہوگا چلتے تو ہمیں دیتا ہے چلتے تو ہمیں دیتا ملے آپ کا پل ہو جان چی دیکھا مل گئی ہے اس کا پل ہو جان گا کیا محل کوئی سمجھے گا کیا محل منگی آپ کار تو بو جانے آپ کا تب دونوں جان کیا ہے ممکن آپ کار دونوں, دونوں سب گنبد جس کی نظر سب گنبر وہ بنا جائے کس پل سے کس سب سے مراد بات ایک ہے ایک بات یہ بھی ہے جب اکثر اور تم بتاتا رہتا ہوں کہ سے مراد اصلی یہ ہے کہ آپ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینے, جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جانا پیدا ہو جانا اور سنتوں ایک ایک سنت کی قیمت دل میں آ جانا ایک ایک کام سنت کے متعارف کرنا اس کو ایسا گلستان حاصل ہوگا کہ ساری دنیا کے سارے عالم کے گلستان اس کے آگے بھیجیں یہ یہ مقام ہم سب کو اللہ تعالی نصیب فرما دیں گے سنتوں کا ایش سنتوں پر جان دینے کا جذبہ اللہ تعالیٰ اطا برمان کبز گمبد کی نظر ہو قبض گمبد کی نظر ہو وہ بدل جائے جس گل سے سامنے سب کمبد کے نظر ہو ملا جائے کس پل سے تم وہ لا جائے کس پل سے تمام سر چاہتے ہیں کہ جس, جس نے میری سنتوں کو اختیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی مقبول حدیث سے پاک اور جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا کانیہ دل جنت وہ جنت میں میرے ساتھ ہو رہی جتنا زیادہ سنتوں پر عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اونچا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کروں ان احب ب سنتی بہت اہب بنی اور احب بنی کانائی دل جن سب گنبد سے جس کی نظر ہو وہ بنا جائے جس گل سے آپ کا مرکز آئس جہاں پرشید نام کیسا چارا محمد نام کیسا چارا مہن مد جن کے سدے میری جام نام کے سار جا محمد جن کے پد پہ نی بے نام کیسا ہے پیارا محمد کے سدے میں سدفے جانے آپ کا مرکز جیسے پورشید ہو تیلانگوت یہ تیلا نے مور نبوت جو ہے جہاں یہ تیلا نے نبوت جو ہے اسلام سارے جان جو ہے اسلام سارے جانے جی. کیا کہ تم بد کیا کہ شان تم کچھ نہیں دم ہے اپن کچھ نہیں دم ہے جی حادیب جو مجموعہ ہے میرے حضرت کی حامی سشی خاص حادیب سے مبارکہ کی پڑھ کر سنایا جا رہا ہے من لذیم استعفا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 اور عبارت میں مقصود غلام ہوتا ہے جیسے جا غلام زید غلام آیا اس میں غلام کا آنا مقصود ہے تو یہاں مراد خیر ہے ارے اوپر دیکھو آئے سن اس میں غلام کا آنا مقصود ہے تو یہاں مراد خیر ہی ہے لیکن خبرین کو اس لیے باقی رکھا تاکہ توبہ کی کرامت معلوم ہو کہ تم تھے تو فطہ کار لیکن توبہ کی برکت سے بہترین فطا کار ہو گئے اور دوسری حدیث شریف بڑی تھی استفار دوبہ کے متعلق اور بہتر یہ ہے کہ دو رقع پڑھ کر توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں حضرت والا رحمۃ اللہ نے ہمارے ایک بہت بہترین طریقہ اشارہ فرمایا تھا کہ عیشا کی نماز کے بعد برف نماز کے بعد دو رکت سنت پڑھنی ہے اس کے بعد لیٹر پڑھ لیتے بعد لوگ دو نفل پڑھتے ہیں بعد لوگ ڈائریکٹ لیٹر پڑھ لیتے ہیں تو عشاء کی نماز مکمل ہو جائے گی عشاء کی نماز حضرت نے فرمایا یہ ہے کہ بھائی چار رکعت پڑھتے ہیں دو سنت ہے اور تین لطر اتنا بھی پڑھ لے تو برائے واجبات سنت موقع تھا کہ زمانے کے اندر یہ بھی پورے ہو جائیں تو بہت غنی ہے تو بول ہے کہ عشا کی رکعت نور کا بتایا کرو کہ عشا کی رکعت نو پہلے زمانے میں بتایا کرتے تھے چار رکعات چار سنتیں سبنتیں عشق کی چار فرض اور دو سنت دو نفل تین بھی طرح کر سترہ رکاطیں بتاتے تھے وہ لوگ سن کے کر جاتے تھے کہ سترہ رکعت کون پڑے گا پھر حضرت نے ایک جگہ کالج میں حضرت نے بیان فرمایا کہ عشق کی رکعات نماز جو مختصر پوری ہو جائے گی اس میں کوئی وہ نہیں اگر نفل نہ پڑے کوئی گناہ نہیں ہے عشا کی نماز پوری ہو جائے گی چار فرض دو سنت اور تین وکر تو کالج کے لڑکوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ہم کسی طرح کے مارے نہیں پڑھتے تھے کسی طرح رکعت کون پڑے انہوں نے عہد کیا کہ ان شاء اللہ ضرور نماز پڑھ کے سوئیں گے تو بہرحال لیکن اس،, اس کے اندر حضرت نے ہمارے ایک بہت بہترین طریقہ نفے کا بتایا ہے بڑی نفے بخش بات ہے کہ چار برس کے بعد دو سبنت تو سب نے پڑھنی ہے بکر سے پہلے دو رکعت اور نفل پڑھے دو رقب پڑھ لو کسی کو ہمت ہو چار رقص پڑھ لے اور اس دو رقب کے اندر تحج کی نیت بھی کر لے اور سلاد توبر کی نیت بھی کر لے ایک ہی دو رقب کے اندر اور سلاد توبر کی نیت کر لے اور سلاد حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں کوئی حاجت ماننے اللہ سے جو جائز حاجت ہو ناجائز حاجت ماننا گناہ اور ایسی حاجت ماننا جو عادت عادت اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہے لیکن حاجت ایسی, ایسی بات نہ ہوتی ہو وہ بات مانگنا جائز نہیں ہے تاکہ جتنی جائز حاجتیں ہیں اللہ سے مانگو اسی دو رقط کے اندر تحجد بھی اسی دو رقط کے اندر سلا سے توبہ دی اور اسی دو رقط کے اندر اپنی حاجت بھی مانگو لوں سلاۃ الحاجت کی دعا بھی ہے سنبتوں کی میں لکھی ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے حاجت الحاجت بھی اپنی کتنی کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی دو رقط کے اندر تحجد بھی ہو گئی اور حضرت نے بھرمایا کہ ہم بریانی کھانے کو منع نہیں کرتے اگر کسی کو کسی کو عادت ہو صبح سویرے اٹھنے میں تو جب سے پہلے ہو, ہو, ہو. وہ آنکھ کھل جاتی ہو تو وہ پھر دوبارہ بھی تحجیب پڑھ سکتا ہے کوئی منع نہیں ہے وہ بھی ان اللہ تعالیٰ تحفظ میں شمار ہوگی کیونکہ افضل وقت وہی وہ ہوتا ہے لیکن افضل کے چکر میں یہ, یہ, یہ دو رکعت اگر پڑھ لی یہ چھوڑ دی کہ ہم صبح کو اٹھ کے پڑھیں گے اور اکثر لوگ بتر بھی سمجھتے ہیں کہ بتر کے بعد کوئی چونکہ نفل نہیں ہے تو لہٰذا فطن کے بعد نفل نہیں پڑھی جا سکتی ہے اچھی بات نہیں ہے فطر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں اور وہ اس کو بھی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تحجب کا ثواب دے دیں گے لیکن یہ بہت سے لوگ اس چکر میں کہ ہم صبح بوٹ کے پڑھیں گے وہی وقت ہے تعجب کا تو یہ عشاء بھی نہیں پڑھتے تو یہ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ دو سنت کے بعد تو رہتا تعجب کی نیت سے پڑھ لو تو انشاء اللہ تعالیٰ تم تحدد گزاروں میں شمار ہو جائے گا شامی کی عبادت ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے فتح شامی میں لکھا ہوا ہے امداد الفتحا میں لکھا ہوا ہے کہ دو رقع جو بھی نماز فرد عشاء کے فرد کے بعد اور وکٹ سے پہلے پڑھی جائے گی اب لکھنؤ میں قیام اللہ میں شمار ہوگی تحجد میں شمار ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ روزانہ کی عادت بنا لے فرق نماز کے چار پل کے بعد تو سننا اور دو رکعت پڑھ لی تجدید کی نیت سے اور اسی میں توبہ بھی کر لی اللہ سے کہ اللہ تین بھر میں جو گناہ ہو گئے ہوں کل سے لے کے آج تک جو گناہ ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر سے معاف کربیر ہوں جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ معاف فرما دیجیے حضرت نے فرمایا کہ یہ ون ڈے کلینک سروس ہو گئی روز کے روز آیا جیسے کپڑے لکھا ہوتا ہے آج کیجیے کل لے لیجیے تو آج روز کے روز ایک ٹرائی سروس ہو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 حضور <سلسل> صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو کسرت سے استفاق کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو نکال دے گا یعنی من کل مہاراجہ ہر تنگی مصیبت سے اللہ اس کو نجات دے گی پہلا انعام ہے اور دوسرا انعام ہے غم سے نجات دے گا اور تیسرا انعام ہے ایک ہی جگہ سے اس کو رست دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا پہلا انعام ہے ہر مصیبت سے کثرت اس استفار کے انعام آتے ہیں سے استفال کرے گا لیکن کسرت کا مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت چین پڑھتے رہنا ایسا نہیں ہے کثرت تو عربی میں تین, تین بھی ہو جائے گا تین کی وجہ ہے جمع کا جمع کا تین ہوتا ہے تین مرتبہ بھی پڑھ لیں تو کسرت میں آ جائے گا لیکن ہمارے بزرگوں نے سو مرتبہ روزانہ استحفال کو جو اپنے املیات میں شامل بنوایا کہ روزانہ معمول بنا لے سو مرتبہ استعفال کا اور استحفال بھی مختصر والا ہے اور قرآن پاک میں ہے حضرت والا نے اس کرفال کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں اپنے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ تھا فرمائے اللہ تعالی نے فرمایا خوب ربطر و ہم قن تخر الر اللہ تعالی خود اپنے پیارے اپنے محبوب کو یہ وظیفہ آپ یوں کہیے رکھتے خیر و حم کو خیر اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم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 ہر مصیبت سے اللہ اس کو نکال دے گا اور نمبر دوسرا से غم سے نجات دے گا اور تیسرا انعام ایسی جگہ سے اس کو لسٹ دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا یہ تو حجیت پاک کے مطابق تین انعامات ہیں لیکن استفار کے, کے اور بھی بہت سے انعامات ہیں جو اور دوسری احادیث شریف میں پرانے پاک میں بیان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 سب سے بڑا انعام یہ دیں گے کہ تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھیں گے یعنی تم کو ولی اللہ بنا دیں گے اس سے بڑھ کر تقوا کا کیا انعام ہو سکتا ہے <المتقبون> اللہ تعالیٰ فرماتے میرا کوئی دوست نہیں میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی اب دیکھیے حرو صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ پرانے پاک میں متقیوں کے لیے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں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 کہ یہی کیا کم ہے کہ ایک نیکی کرو اور دس نیکی کا لو جی ایک پاک کا پڑھو ایک حلب کے اوپر دس نیکی کا ضوابط اللہ تعالیٰ دیتے ایک درود شریف پڑھو دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں سبت کو ارتا ہوئے اللہ علی قاری نے حدیث کی شرح میں لکھ دیا ان در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 معافی ہو گئی ہم گناہ کرتے کرتے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ غام کرتے کرتے نہیں کرتے کیا ہے کیا ہے رابطہ آہو گماں سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے کیا ہے رابطہ آہو گماں سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھو عظیم شہید میں ہے کہ جب گناہ بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں اللّامہ آلودگی صورت القدر کی تفصیل میں عزیز شریف نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گناہ گار بندہ رو رو کر معافی مانگتا ہے تو ہمیں اس کے رونے کی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ کے والوں کی آوازوں سے زیادہ پسند ہوتی ہے زیادہ پسند آتی ہے بتاؤ اور کیا چاہتے ہو اور یہ بھی فرما رہے ہیں خبردار رحمت سے نا امید مت ہونا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا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 ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتا احبازی اللہ سرخوالا سی لات اپنا تم رکھ مت اللہ ان اللہ ہے جمیان ان نبو ہوا کی ایک اس حایت کے اوپر بہت زبردست میں کوشش کروں گا اگر مل گئی تو ان شاء اللہ دفتر احاط کو الفاظ میں حضرت الفاظ جو ہے اس کی بات ہی کو چاہیے اس قدر تشریح فرمائی اور اس کا پس منظر شاہ نوزول یہ تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت جو ہے وہ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 آیت کری سی تو مشکل ہے میرے لیے اور ایک تفصیلی جلسہ ہے اس میں تجلیاتی جذبہ بھی لکھا ہے کسی اور آخر میں جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وجہ ان حول تب انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ آیت تو بڑی ہے بڑی نعمت ہے فورآٓ ایمانیہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ صرف شیر کو نہیں بخشے گا باقی سب کے سب گناہ ان اللہ پھر دنو اب دنوب الفلام داخل ہے دنو کے اندر الفلام جو ہے داخل ہے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ تاکیب کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا پھر اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا جمی آ سب کے سب گناہ اور زیادہ اس کے اندر تاخیر پیدا کرنے کے لیے اور نحو ہوا تو فر الرحیم اس کی طرح حضرت نے عجیب و غریب تشریح فرمائے فرمایا کہ یہ جو فرمایا ان نحو کے بعد پھر ہوا فرمایا کہ جی وہ بخشنے وہ, وہ بخشنے بخشن والا ہے وہ ہوگا ان نہ ہو بے شک ہو گور وہ مقبول ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے اس قدر زبردست کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب, جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ دونوں جہان کے بدلے بھی اس آیت کے بدلے کوئی مجھے دونوں جہان بھی دے تو میں اس کو لینے کو تیار نہیں اور پھر صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت وینشی کے لیے خاص ہے یعنی وہی وقت بس یہ نام ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی فرما قربان فرما جاؤ جانے دا دا کا آپ صلی اللہ علوم نے شادی یہ سب کے لیے عام ہے اللہ تعالیٰ قبولہ جمعہ بھی جمعے کے عمال شروع ہو جاتے ہیں شب جمعہ ہے یہ اور سنتوں کا خوب اہتمام تو ہر لفہ کرنا ہی ہے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 تو کبھی بھی کافروں کی جانوروں کی نقالی نہیں کرتے اور تھوڑے دن کی دنیا ہے ایک امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں اور یہی دیکھنا چاہتے ہیں ایوب کو کہاں سا نام لیا تم کو کہاں سا نعاملہ اللہ نے دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور اس کی تین تفسیر حضرت نے ارشاد فرمائی یا ایو کو متماخل ویکھنا چاہتے ہیں اللہ کے تم, س... تم میں سے کون عقل والا ہے کون بے وقوفی کرتا ہے کون عقل سے کام لیتا ہے جو ہم نے تم کو عقل کیا اس کو کون استعمال کرتا ہے اور اللہ اللہ تعالی کہ تم کون ہے جو کے حرام کی ہوئی باتوں سے بچتا ہے اور اللہ کہ تم میں سے کون نیکی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے یہ امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہر وقت اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہر وقت ہمارا وہاں اوپر سے بول رہا ہے کہ ہم کون سا لفح اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کون سا لبھا اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور کون کون سے کام سنت کے مطالعے کر رہے ہیں کون سے کام اللہ کی منع کے خلاف کر رہے ہیں سارا وہاں حساب کتاب جمع ہو رہا ہے دیکھا جا رہا ہے پورے گویا کی ایک بن رہی ہے اوپر اور وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ سب کی سب وہاں دکھلا دی جائے گی کہ یہ تمہارے احمد ہیں اور وہاں بنتا انکار بھی بنا لو یہ یونی خدو ضائع کرنے کو نہیں ہے جائز نعمتوں کو استعمال کرو حلال نعمت کو استعمال کرو ہنسو بولو بھی لیکن کئی بس ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گناہ مت کرو اللہ کو ناراض مت کرو چاہے تم نوافذ بھی نہیں پڑھو چاہے تم ذکر ادگار بھی نہیں کرو چاہے تم کوئی زیادہ تلاوت بھی نہ کرو بس فرائد واجبات سنت موقع ادا کر لو لیکن ایک کام کر لو کہ ایک گناہ بھی نہ کرو اور اگر ہو جائے خطا تو جیسے بھی مضمون پڑھا رو رو کر اللہ کو منا لو اللہ سے ماں بھی مانگ لو تو وہی انعام جو مستقی کاملین کو ملتا ہے وہی منزل ہماری بھی ہو جائے گی استفار کرنے والوں کی بھی منزل وہی ہوگی جی کام تو اصل مقصد تو منزل ہے تو منزل ہم کو حاصل ہو جائے تو یہ گی ہم اہتمام کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے متاثر اٹھا لیں تو بس یہ تھوڑے دن کی زندگی کے بعد آخر مرنا تو ہے کسی کو انتظار دیں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 وہ بیل ہوتا ہے یعنی بالکل بے ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے اتنا لگ جائے کہ اس کی آسرت بونے لگے آخرت ہاتھ سے جانے لگے وہ بے ہے بالکل جانور کی طرح ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور ہکتا ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں کیونکہ کہ آخرت تو قبر میں جانا ہے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو اس نے کھایا اور کھا کر جو وہ نکال دیا اور دوسری چیز وہ جو پہنا اور پہن کر وہ زیرہ کر کے پھاڑ دیا اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے لیے ایک مال ہے اور باقی جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے سب اس کے وارثوں کا ہوتا ہے گلوں کی طرح کام کرتا ہے آرس بھی ہوتا ہے مار جو ہے اس کے وارثی کے ہاتھ میں آتا ہے اس کے گوتوں کو ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا اس لیے جائز نعمتوں جائز نعمتیں جتنی ہو جتنی اللہ نے دی اس کا خوب فائدہ اٹھاؤ لیکن حرام ایک بھی نہ کرو گناہ ایک بھی نہ کرو और بردگی हराम کرو اور نگاہ خراب को کرو نامرم गाने دیکھو گانے بجانے और سنو اور میبت مت کرو زبان کا صحیح استعمال کرو کسی کو اصلیت مت پہنچاؤ زبان سے کسی سے جھگڑا مت کرو جھوٹ مت بولو اور اسی طرح بدگوانی دل کا ایک بہت بڑا خطرناک مرد بدگمانی ہے کہ دوسرے سے بدگوانی لیتے ہیں کہ یہ چار بارہ مذاق اڑا دیا انہوں نے یہ کچھ کر دیا جو بھی ایک ہزار اس کی باتیں بدگوانی کی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے دلوں کے اندر یہ پلتا رہتا ہے حسد کا مرض ہے یہ سب چیزیں جو ہے ان گناہوں کو چھوڑنا اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی تدابیر اپنے کسی اپنا کسی کو بڑا بنا کر جو مطلب سنت اور شریعت ہو بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو اس سے جو ہے اس کی تدبیر درخواست کر کے اس سے تدبیر لینا جیسے ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں ظاہری مرض کی جسمانی مرض کی ایسے ہی جو شہر ہے کسی کو اپنا باڑا بنا لو اور اس سے اس کی تدبیر اور کو شروع روحانی افراد کی تو اللہ تعالیٰ اس سے آہستہ آہستہ جو دن پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص محبت اور خاص ولا فرما دیتے ہیں تو یہ زندگی کو اول ورلڈ میں ضائع مت کریں اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے سکون سنتوں کا اہتمام کریں گناوں کو جوڑنے کا اہتمام کرے نیک شہروں کا اہتمام کریں اور ذکر اللہ جو بتایا جائے اس کا اہتمام کرے ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے دن مجھے خود ہی گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی خود ہی دکھنا چاہے گا گناہ کرنے کا نہ بد نگاری کرنے کا دل چاہے گا نہ غذب کرنے کا دل چاہے گا نہ جھوٹ بولنے کا دل چاہے گا بلکہ دل ہر وقت یہ چاہے گا کہ اکبت اللہ کے ہو جائے اللہ ہمیں اپنا بتا دی روت کار میں دل لگنے لگے گا تلاوت میں دل لگنے لگے گا نئے کاموں میں دل لگنے لگے گا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی پھر دیکھو کہ چٹنی روٹی میں بھی اللہ تعالیٰ اور میں بریانی کا مزہ دے سارے عالم سے اللہ تعالیٰ مستمنی کر دیتے ہیں اس شخص کو اور انعامات کی ایک بارش فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بس وہ بات یہ کر رہا تھا کہ جمعے, جمعے کے شب شروع ہو گئے تو جمعے کے اعمال بھی, بھی کرنا چاہے تو جو جمعے کی سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہمارے سب کی تعلیم اس تعریف کردہ سنت کر اور دروش شریف کی قصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنے کے دن مجھ پر کثرت کی ہم اس میں جو بھی معمول ہمارا ہے اس میں کچھ پڑھا لیں گے تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توحفیر مصیب حاصل اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول حماعت اللہ تعالیٰ اپنی محبت شامل سے ہم سب کو نواز دیں اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ کو شکر ہے کام حضرت اللہ مولانا محمد جو مولانا اللہ جو بیمار ہے اللہ جو پریشانی کسی, کی کسی قسم کی بھی پریشانی اللہ بھائی کو بے حق ہو کسی کو اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توہری عطا فرما دیجئے اللہ اپنی ولایات کی, کی سب کو یا اللہ رزق کی تنگی کو دور کروا دیجیے اے اللہ آسان حلال اور بابرکت رس نظیب کرنا دیجیے محمد امراح